جو آیت آ رہی ہے اس سے کی وہ یہ بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ کا آراز ہو ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا پہلے وہ موقع سمجھ لیجئے جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا مصر فتح ہو گیا تو فنٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا بہت خیز علاقہ درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے بڑا صحرا ہے لیکن پولیس پالتا ہی ہو. بہت فن ٹرائی کری اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ کلام کتنے تھے چند ہزار ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ بال غنیمت ہے ایک بڑا پانچ رکھیے بیت المال کے لیے چار بٹا پانچ ہمارے نے تقسیم کر دی اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے تقسیم کر دیجیے انہیں مالح غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں لہنیاں آتی تھی جو غنیمت تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال سے شمار ہوگا مال غنیمت نہیں مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مار کے کے مقام پر جو چیز ملے گی جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں زیرہ ہیں اور سامان ہیں یا بیڑے بکریاں ہیں ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں گھوڑے ہیں اونٹ یا وہاں جو پی او ڈبلو ہوں گے جو واہ درست ہوں گے جو لڑنے والے یا اور چیزیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ خنیجیں بنائی جائیں گی تو جو مہاجر جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے لیکن پورا ملک اب جنگ تو ایک ہوئی ہے ہاور کی جنگ ہوئی ہے یا فلنگ کسی اور کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں تم پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودی کی پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ بابر کی ہو گئی تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس سمجھا جاتا تو اب سارے میں سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنی جو چاہے کرے اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا ما فاہ اللہ رسول قرآف اللہ ولی رسول ولی قربہ ولی کاما بل ثاکر وبل اگلی آج میں فرمایا اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آت کو بعد میں آئیں گے اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج کو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں یہ بیت المال کے پائیں گی ساری زمینیں تاکہ یہ امت کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو کلیکٹو اونرشپ آف دی مسلم اما تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشویشات اس کا ایک مکمل نظام اور جو ہماری حدیں ہیں وہ سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال خیر قرار پائے گا ان لوگوں کے اس آیت کی منہ سے کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں بلزیر جا ہوں وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کے بھی اس کے اندر حق ہے اس حایث سے انہیں اسے اقدام کیا رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا ان کا نہیں یہ مال غنیمت تقسیم کیجیے پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا اس میں کچھ اوس کے کچھ انسار اور کچھ جو ہے خلرج کیے ان کو ایک کمیشن بنایا گیا انہوں نے غور کیا سب کی بات سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مختلف قسمیں بن گئی ہیں ایک اراضی اشری ایک اراضی خراجی اشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمان نے قرار پائے جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے جیسے مدینے کے لوگ حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں اس لیے زمین اب قبضے میں ہوتی ہے بالکیت ہوتی ہے مسلمان کی اس میں سے اشن ہوگا پیداوار کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے در بھڑ کر پھر شکر کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اشتہار کے نتیجے میں وجود میں آیا کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بدور شمشیر طاقت کے ساتھ اس کی زمینیں خراجی ہیں اس نہیں ہے یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی بھی ہے انفرادی نہیں ہے اب مسلمان ہو چاہے وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو وہ کاسٹ کریں گے لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین اور پچھلی سدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یہاں کوئی اس زمین نہیں ہے کوئی زمین ملکیت ہی نہیں کسی کو ملکیت نہیں سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے چنانچہ قاضی صلاء اللہ پالی پتی رحمتہ اللہ علیہ پچھلی سدی کے بڑے عظیم مفسر محدث بہت بڑے صوفی بہت بڑے مفتی ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر رکھا لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر سلائی نہیں رکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوخ کیا تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ من ہو وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا نسالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے مالا بدہ من ہو اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں لہذا میں اشر کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں خام خا طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے کیا ضرورت ہے جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن بھی نہیں ہے ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے اسری دیکھ دی خراجی ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جا سکتی ہے ملکیت ہی نہیں ہے ان کی یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی اور کسی اور نے دے دی ان کی ملکیت نہیں ہے یہ خراجی زمینیں خراجی رہیں گی تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے ب نظین داؤں میں بادی ربنا خلنا بلخوانہ ایمان وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے شپت لے ہیں ہم سے پہلے تھے بلا تجل تھی قلوب اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر دل کوئی بھی کدورت کوئی بھی بیر نذی نام ان لوگوں کے لیے صاحب ایمان ہو ربنا کروف پر رحیم پرور پروردگار تو رعوف ہے اور رحیب ہے <العظيم> بلی نزیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حش کی پہلے رکو میں بیان ہو چکا ہے ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال والے کے بارے میں وہ بھی پہلے رکو میں ہم پڑھ چکے ہیں اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکو میں اس سے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے المترائی دل نذیر نافک کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جواب لیے یقین اخبال احمد لذین من نہل کتاب وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے وہ کہر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لائن اخری لنخرجن نہ دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے غلام ہوتی اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں باس بار معاملات کے اندر لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ پختہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمل تمہاری مدد کریں گے ول یشد و ان اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے لائن رکھنے لا یخرجو رما اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وہ لائن لا یخسر ہوں اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وہ لائن نسر البار اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے پیچھے دکھا دیں گے سما لسرون اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے ایمان لائے تھے اگر ہمت ہوتی ان میں کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی کوئی غیرت اور حمیت ہوتی کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہر سے وادہ بات پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا بودے ہیں بودے ہونے کی وجہ سے تو دفاع پیدا ہوا ایمان. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمن لڑ جائیں گے ہر ایک سے لڑ جائیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ان سے جنگ کی رہی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر کوئی کدکا میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا میدان چھوڑ جائے گا اور یہ تکلیف دکھا دے گا لاہن تم اشد و رحمتن فیس نور ہی من اللہ تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بہ اللہ کے ڈر کے اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے زارے کبھی نہ قہور اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے ان میں حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان دے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے اس کے سوا کچھ نہیں لا یقاتلونکم رقم یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر چلن محسوانات مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائڈ ہوں جن کی کہ فکیلیں کھڑی ہوں مضبوط ہوں ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے اور بھی مرائے جدر یا دیواروں کے پیچھے سے باس ہوں بین ہوں شدید ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے اگر تو خلوص اور اخلاص کسی بھی شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے نسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ بزدنی اور خلغرزی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزب لای انف ہے اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے لفاق کا تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے کاسبہ جمی قلو مہم تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں اکٹھے ہیں ان کا متحدہ محاذ ہے جب کہ دن پھٹے ہوں. ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء علیہ ایک دوسرے کے پیچھے نوازے نہیں پڑتے تھے متحدہ محض تھا وہ اتحاد کیسا تھا وہی بات باسحم بیرحم شدید ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شرین ہیں کہ کی آپس کی دشمنیاں کدور ہے کینیں تاسا مہم جمین تم سمجھتے ہو کہ جمع ہے اکٹھے ہیں بقلوبہ شتا پھٹے ہوئے ظال کا بیل نہ قومل نہ یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے نہیں قبل ہی قریب ذاکو ابالا امرحیم جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں یعنی بنو قینق سب سے پہلے بنو اینقاہ کا معاملہ ہوا تھا پھر یہ بنی نجید کا ہوا پھر پانچویں سال میں غزوہ احزاب کی زمین کے طور پر بنو قریضہ کا ہوا بلحم عذاب العلیم ان کے لیے بہت ہی دردہ عذاب ہے کم اثری شیطان یا پھر مثال ہے شیطان کی جی. اس کال انسان فر جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر فلما کفرا اور جب انسان کفر کرتا ہے کالا اِن بڑی ام ان کا اِن اقاف اللہ وہ کہتا میں تم سے علیحدہ ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام کا رب اور مالک اور ہے پکانا آکمتا ہما انا ہوما کہ نار <فِيهَا> تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزار کا جزا اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ جیسا کہ سورج تاخ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قریم جو ہوگا اس گناہ کافر اور مشرق کا جو کریم ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کرے گا تعدا کریم ہوں ما ماں لدیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے حکم آئے گا فرشتوں کو القیافی جہنم کلفار تو وہ کیا کہے گا ربرا ماں ضلال دلاد اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تخت سم لدیا تیسرا رکو اور آخری رقو جو ہے سورہ حشر کا یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے تو اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹولی زیادہ اہمیت بعض مقامات حکمت کے ہیں بعض مقامات جو ہے وہ فلسفیانہ ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں ایمان کیا ہے تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں اب یہ جو تین چار آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں اس رقو کی تیسرے رکو کی اس میں فلسفہ تصوف پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھ آیتیں سورہ حدیث کی تھی کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے جن میں میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا میرے کیتس میں ہے تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حسر کے آخر میں قرآن حکیم میں اسمائے خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں آٹھ اسماء ایک آیت پر البریک القدو سلام المو مین الموہ ہے مین العزیم الجبار الم تقبیر سوبھاگائے ابا ایک تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے فرمایا یا الذین آمنوا تق اللہ الطنز نفس ما قدمت لغد تک اللہ ان اللہ خبیروں میں ماں کاملوم اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس کل کے لیے کیا بھیجا ما قدمت لغد یہ بڑی کل ہے ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج شروع ہوگا تو شروع ہو جائے گی اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باس بادل موت کے بعد آنے والی ہے وہ بڑی کل ہے اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آپ کیا سامان ہے کیا توشہ ہے کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے امپیریل بینک ہے اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا اور دیکھیے دو مرتبہ ایک آیت میں وقت اللہ کا تقواہ اللہ کا خوف لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شعر کا خوف ہوتا ہے ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجرور نہ کر بیٹھوں وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ خوف يَا يَا اللَّهَ نفس لغد خبروں میں واقع یقینا جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اسے